سفر دو جمعی کے سفر دام نہ خبر جی دو دو سفر, دے. سفر جمعی او وقت حاضر شی بے رضوم فکار سفر حوال سات تہلے کو وہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ دا مشروقلے جپاتے ور شب امم جو کم دنی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بهمن من من مارگری ور سو گاڑ کر نمو اسی سے میں لاشم کومنڈا عمرسوں عمرسوں ملگری نعون ہے کہ او رہے قون فرما صلی اللہ علیہ نبی سے ماذ اشارشو تے جمنو کو نبی من منی سلیہ سمجھم سم قال لو انجہ دیو جنا کا اولاش آگے لو ان دو دنیا ہر چیز کی سما دم تو میکسمت ثابت شعبت آج کڑے دے ان دا پائی کنی راگر ہے موسیقا جیلی تک انگیتا ہے و لیسا هذا الحدیثی معددہ شابر وکانا هذا الحدیث لنیسا مکمینہ شابر دحقیق متابد و قد اصلاف آلیلیمی فی سفری و ملجماتی فرامی را باظم باظم بیانی اخرجے و ملجماتی فی سفری مولان سا حضرال سلات ویسا چیزی وارنی شوی وقالا باظم اذا اصباحا فراء یا اخرجو